شہیدِ اسلام ڈاٹ خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیدِ اسلام جی انعامات شمار کر کے اللہ نے فرمایا اب جاؤ تبلیغ کرو اپنا کام کرو ازہب انتا واخو کا چلا جا فیرون کی طرف تو اور تیرا بھائی میرے موجزات لے کے اور نہ سستی کرنا میری یاد میں تبلیغ میں سستی نہ کرنا اظہبہ چلے جاؤ تم دونوں طرف فرعون کے ان نہ تغا اس سلے کے فرعون کیا ہے جی حد سے بڑھ چکا ہے سرکش ہے فقول الحل النا طریق تبلیغ تریق تبلیغ اب فرعون دیکھو خدائی دعویٰ کرتا تھا سرکش تھا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 یہ کہ زیادتی کرے ہمارے اوپر تبلیغ سے پہلے یہ کہ زیادتی کرے ہمارے اوپر تبلیغ سے پہل تبلیغ بھی نہ کرنے دے پہلے زیادتی کرے یہ مولانا مانا لکھتے ہیں شاہ عبد القاض رحمت اللہ علیہ بھبک پڑے ہم پاس کیا بھبک پڑے ہم پاس مطلب یہ ہے کہ ہم تبلیغ شروع کریں تو تبلیغ بھی نہ کرنے دے کتے کی طرح بھونکنے لگے کیا آو آو بولنا جانتے ہیں کیسے آئے بھانگ جاؤ گئے وہ ایسے کرتے ہیں کتے کی طرح بھونکتے ہیں نہیں بھونکتے ہاں یہی ہے بابا انہیں تبلیغ ہی نہ کرنے دے پہلے کتے کی طرح بھونکنے پڑ جائے او اینتگا یا شرارت کرے تبلیغ کے درمیان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 مضمون تبلیغ کی تلقین کر دی بس کہو بے شک ہم دونوں رسول ہیں رب تیرے کے بس آزاد کر دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو عذاب دے ان کو اور تحقیق لائے ہم تیرے پاس موجزا تیرے رب کی طرف سے وسلام علام طدا یہ مضمون تبلیغ کا اور سلامتی ہے اوپر اس, اس کے کی جو تابع ہوا ہدایت کے اننا کاد اوہیا بے شک وہی کی گئی ہماری طرف کہ عذاب اس پہ جو ہے اور منہ مو موڑتا ہے کالا فمر ربایا موسا آپ جی فرا نے سوال کر دیا تیسری آیا توحید کی ہے کالا رب و نلازی آگے جو آ رہا ہے کا فراؤ نے بس کون ہے رب تمہارا ہے؟ موسا کالا رب و نلازی آتا کل شعین آیا تے توحید نمبر کتنی تین اس نے سوال کیا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 وہ بھی ہر ایک کے مناسب ہیں یہ مراد ہے تو ہدایت سے مراد شریعت کی ہدایت ہی کون سی ہدایت لل ہے دی ہر چیز کو اس کی بناوٹ پیدا ہے پھر رہنمائی کی مسالے کی طرح کالا فرعون نے کہا اچھا پس کیا حال تھا پہلی جماعتوں کا پہلے لوگ جو, جو تھے ہماری طرح بت پرست اسی مذہب پہ ان کا حال بتاؤ وہ سچے تھے یا غلط تھے اب موس علیہ السلام اگر کہتا کہ وہ سچے تھے تو ٹھیک تھا وہ ٹھیک نہیں تھا نا وہی وہ غلط تھے مشرق تھے اور اگر مورس علیہ السلام کہتا کہ وہ بےمان تھے تو فراؤن کا کہتا دیکھو تمہارے باپ دادا کو کیا کہہ رہا ہے بیمان کہہ رہا ہے مور علیہ السلام نے کہا اللہ کو علم ہے ان کا جو کچھ تھے تو اپنی بات کر اے. کیا حال تھا پہلی جماعتوں کا ما موسال علم ان کا نزدیک رم میرے کے ہے لوح محفوظ کے اندر نہ غلطی کرتا رہا میرا نہ بھولتا ہے اللہ جی جال القمول اور بات کس کی چلی آ رہی تھی موس علیہ السلام کی نا تو آپ موس علیہ السلام کی بات ادھر ختم ہے آگے آئے گی درمیان میں اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں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 اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دکھا ہے اس کو موجات اپنے سارے لیکن جٹلاتا رہا اور انکار کرتا رہا کون فراون تو درمیان میں ادخال ہے اور صاف باری تالا بیان ہوئے آگے پھر فرعون کی بات ہے کالا جے کہا فرعون نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس موسا تاکہ نکالے ہم کو ہمارے اس ملک سے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 میلا ٹھیلا ہوتا تھا فرمایا وعدہ تمہارا کیا ہے دن جشن کا یہ تعین یوم اور یہ کہ کی اکٹھے کیے جائیں لوگ زحا کے وقت دن چڑھے یہ تعین وقت ہے اچھا یہ وقت مقرر ہو گیا آ اپنے دربار سے پھرا اور جمع کرنے لگا جادوگروں کو پس پھر آ دربار سے پس جمع کیا اپنے سارے داؤ پہ پھر میدان میں آ گیا جادوگروں کو لے آ حضرت منسی پہنچ گئے میدان کے اندر قال لہم موسا تم بھی حضرت موسا علیہ السلام نے پہلے تنبیہ کی ساحرین کو سمجھایا کہ تم میرا مقابلہ نہ کرو تم بھی فرمایا موسا نے ساحرین کو وائل قوم وہ مرو شالہ تمہاری کمبختی نہ باندھو اللہ پہ جھوٹ جو مشرق ہوتا ہے خدا پہ جھوٹ باندھا ہے نہیں کہتا ہے خدا کہ یہ معبود شریک ہیں جھوٹ بانتا ہے پھر نبی کا جو مقابلہ کرے یہ بھی اختراع ہے یا نہیں کہ نبی کو نبی نہ سمجھنا ڈلیو ڈلیو نہ باندھو اللہ کے اوپر جو فنا کر دے گا تم قذاب کے ساتھ اور تاکہ تباہ ہوا وہ جس نے افطرا باندھا بھوسا علیہ السلام کی یا تقریر سنی پہلے جادوگر نے آپس کے اندر مشورہ کیا اور مشورے میں کچھ اختلاف کیا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 آ, اپنی بے پروئی کو ظاہر کر رہے ہیں ڈالو زور لگاؤ بس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ڈالی جی رسیاں ڈالیں ڈالی اور لوگوں کی نظر بندی کر دی کیا کر دی لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا یہ سانپ ہے پوں پوں لیکن حقیقت میں کیا تھے وہ لاٹھیاں تھیں رسیاں تھیں ان کی حقیقت نہیں بدلی تھی صرف لوگوں کی نگاہ میں ایسے شام نظر آ رہے تھے پس اچانک رسیاں لاٹیاں خیال کیا جاتا تھا ترا موسا کے ان کے جادو کی وجہ سے کہ تحقیق وہ دوڑ رہی ہیں موسا نے ایسے سمجھا دوڑ رہی ہیں پھپایا اپنے دل کے اندر خوف کو موسا علیہ السلام نے تو موسا علیہ السلام عالم الغائب ہوئے ان کی آنکھ میں جادو ہوگی انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا ہے سانپ نظر آ رہے ہیں کولنا تسلی ہم نے کہا نہ ڈال بے شک تو ہی غالب رہے گا اور ڈال دے جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ نگل لے گا ان کو جو انہوں نے کیا انما ثاناؤ قید و شاحر بھائی ثانہ فیل فعل ہے تو آگے کیا ہونا چاہیے مفول ہو نہ جہاں کیا ہے تو مرفو ہے تو جواب کئی دفعہ پڑھ رہے ہو کہ ماں موصولہ ہے سانہ کیا ہے سیلا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 دوسروں کو گمراہ کر دیتا ہے غالب ہو جاتا ہے تو یہاں مانا لکھو نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں جائے موجاد کے مقابلے میں یہ لکھو نبی کے مقابلے میں یا موجاد کے مقابلے میں www.shahideislam.com جہاں جائے موجودات کے مقابلے میں یا نبی کے مقابلے میں ایک بات سمجھ لیے کہ جادو دو قسم کا ہوتا ہے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 حقیقت نہیں بدلی تھی ان کی یہ سمجھا کہ دو قسم کے جادو یہ سمجھیے فاول کے اب سہارا تو سجاد جب جادوگروں نے دیکھا کہ دیکھو موسلۃ السلام کا آسہ جو ہے ہمارے سب کو سامپوں کو کیا کر گیا ہے نگل گیا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے وہ سیدھے میں گر پڑے ایسے ادھر بھی عبارت معذوف ہے یہ اللہ فنمار الق معافی یمین کا تالک مع وغیرہ وغیرہ ولافل ہے سو اس کے بعد عبارت کا مقدر ہے کہ انہوں نے لاٹیاں ڈالیں ڈالی وہ سانپ بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے آسا نے جو حقیقت سانپ بنا ان کو نگل لیا یہ ساری عبارت معروف ہے سمجھ جادوگر انہیں جب یہ معاملہ دیکھا تو ڈالے گئے جادوگر سیدھا کرنے والے اے مجھول کیوں کہا ڈالے گئے ایک خدائی نشان دیکھ کے بڑا معجزہ دیکھ کے مجبور ہو گئے معجزے نے ان کو سر نگوں کر دیا قالو کہنے لگے آ برب ہارون موسا قالا زجر فرعون فرون نے کہا اچھا امان لہ واسطے اس کے پہلے اس کے کی اجازت دوں میں تم کو معلوم ہوتا ہے بے شک یہ تمہارا استاد ہے جس نے سکھایا تم کو کیا جادو تم نے اس کے ساتھ مشورہ کیا کہ پہلے ہم جائیں گے ٹھیک ہے نا پہلے تو جا اس کے بعد ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا ہم شکا سکھا گے پہلا وہ تو ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو تبدیل کر کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھر سولی پہ چڑھاؤں گا تم کو اوپر تنے کھجوروں کے سولی پہ چڑھا کے نیزہ ماروں گا پیٹ پھاڑ دوں گا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 کر گزر جو کچھ کرنے والا ہے ان تک تکزی حاضر حیاتی دنیا سوائے اس کے نہیں فیصلہ کرے گا تو دنیا کی زندگی میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا چلو ہمیں مار دے گا تو موت میں ہمیں شہادت آئے گی ان نہ امن نہ ہم نے ایمان لا اپنے رب کے ساتھ تاکہ بخشے واسطے ہمارے گناہ ہمارے اور اس جادو کو بھی بخشے جو مجبور کیا تھا تو نے ہم کو پروس کے یہ منصر بیان ہے ماں کا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون نے کیا ان کو مجبور کیا تھا جادو پہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ جب آڈر ہے اپنی ریایہ پہ تو ریایہ مجبور نہیں ہو جاتی چاہے اپنے اختیار سے بھی کرنے کام تو مجبور ہو کے نہیں کرتے حکم سلطانی کی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے مجبور کا اور وہ جادو جس پہ تو نے مجبور کیا تھا ہم کو اللہ وہ بھی معاف کر دے والوں ابکا اس نے کہا نا کہ میں ابکا ہوں میرا عذاب ابکا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ بہتر ہے ذات و صفات میں اور وہ صدا باقی رہنے والا ہے تو نہیں باقی رہنے والا اب اللہ ہی اس کو بقا ہے ان میاں تربا ہو مجرمہ تحقیق شان یہ ہے کہ وہ شخص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 اور جو اللہ کی بار میں آئے گا مومن ہو کے تاکہ کمبل کے ہوں گے نیک یہ لوگ ان کے لیے درج بلند ہوں گے یعنی باغ ہوں گے ہمیشہ رہنے کے جاری ہوں گی نیچے ان کے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر اور یہی بدلہ اس شخص کا جو پاک ہوا چلو جی اللہ شہید اسلام ڈاٹ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی خالق و کلین ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں